جی آپ لوگ خرافیت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں رول نمبر تین آپ پہنچ گئے اچھا ابھی جانا ہے صحیح اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اسم کے غیر منصرف ہونے کے لئے جو نوع اسباب تھے وہ نوع اسباب تمام تر تفصیلات کے ساتھ اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں آج کا جو سبق ہے وہ عالم انا کلّہ معشوری اس میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسباب یہ جو غیر منصرف ہے غیر منصرف کسی بھی سبب کے پائے جانے کی وجہ سے کسی ایک سبب کے پائے جانے کی وجہ سے یا دو سبب نہیں بلکہ آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ ایسا غیر منصرف کہ جس میں عالمیت پائی جاتی ہو چاہے وہ شرط کی وجہ سے پائی جاتی ہو کیونکہ بہت سارے اسباب ایسے ہیں اسباب منصرف میں سے کہ جن کے لیے عالمیت شرط ہے تو چاہے وہ اسباب پائے جاتے ہیں اس کلمے کے اندر کہ جن کے لیے عالمیت شرط ہے یا وہ اسباب پائے جاتے ہوں کہ جن کے لیے المیت شرط نہیں ہے مگر المیت ان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو ان اسباب کے اندر یا ایسے کلمات کے اندر کہ جن کے اندر علمیت پائی جاتی ہو چاہے وہ شرط کے درجے میں پائی جاتی ہو یا بغیر شرط کے تو ایسے کلمہ کو اگر نکرا کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا غیر منصرف نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا بس یہ آپ کا سبق ہے کہ ہر وہ غیر منصرف کے جس کے اندر عالمیت پائی جاتی ہو چاہے وہ شرط کے درجے میں ہو یا بغیر شرط کے کسی اور وصف کے ساتھ عالمیت جمع ہوئی ہو ایسے کلمہ کو اگر نکرہ مان لیا جائے نکرا بنا دیا جائے تو کیا ہوگا وہ غیر منصرف منصرف بن جائے گا اذا نکرہ سرفا جب اس کو نکرہ بنا دیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا منصرف بن جائے گا اچھا معرفا کو نکرہ بنانا کیسا ہے اس کے, بنانے کے دو دو طریقے ہیں. یعنی عالم کو نکرہ بنانے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ اس چیز کا جو نام ہے عالم جو کسی کا نام ہے اس کے کئی سارے افراد ہوں مثلا زید کسی کا نام ہے یا عمر بکر کسی کا نام ہے اب بکر عمر یا زید زید ہی کو لے دیتے زید مثلاً بہت سارے لوگوں کا نام ہے ایک پوری جماعت ہے کہ جس کا نام زید ہے ٹھیک ہے ان میں سے بندہ کوئی کسی کا نام لے کر بولے کہ جا آنی زیدن. اس میں تو تخصیص ہو کہ میرے پاس کون سا زید آیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہا یا نا علمیت کے اندر ایک میں تو تعین ہو لیکن دوسرا کیا ہو غیر معین ہو ٹھیک ہے نا تو جب اس کو غیر معین کر دیا جائے گا تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا نکرہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی ایک طریقہ تو یہ ہے آ, کرنے کا نکرہ بنانے کا کہ عالم, عالمیت کو کیا کر دیا جائے غیر معین کر دیا جائے تعین کو ختم کر دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عالم بول کر اس کا ورسف خاص مراد لے لیا جائے بس عالم سے ذات مراد نہ ہو بلکہ وصف خاص مراد ہو جیسے کہا جاتا ہے عربی کا ایک محاورہ ہے لکل فراؤنا موسا یا ہر فرعان کے لیے موسا ہے تو مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ہر فرآن کے لیے موسا ہے کہ مراد وہی فرعون اور وہی موسا علیہ السلات وسلام نہیں ہوتے بلکہ کیا مطلب ہوتا ہے اے لکل مبتل محقن کہ ہر باطل کے لیے حق ہے ٹھیک ہے تو لکل فراون موسا ہر فرعون کے لیے موسا ہے اردو کے اندر بھی یوں بولا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتا ہے کہ ہر باطل کے مقابلے میں کیا ہے حق ہے اب یہاں پر لیکل فرحون اور جو کہا جاتا ہے اب یہاں پر موسا بھی اور فرعون بھی دونوں کے اندر عالمیت اور وہ چیز مطلوب نہیں ہے بلکہ وصف مراد ہے یہاں پر کہ ہر باطل کے لیے جو اس کا وصف خاص تھا فرحون کا کہ باطل ہونا ٹھیک ہے اور باطل پر ہونا اس طرح موسا علیہ تو السلام کا جو وصف تھا کہ حق پر ہونا وہ مراد ہیں ان کی ذات مراد ہے نہیں تو یہ دو طریقے ہیں کرنے کے نہ کرا بنانے کے ٹھیک ہے جب کسی اسم کو ایسے اسم کو کہ جس کے اندر اسباب صرف میں سے ایک سبب عالمیت پایا جاتا ہو دوسرا سبب کوئی اور ہو چاہے عالمیت وہاں پر شرط کی بنایا پر پایا جاتا ہو یا بغیر شرط کے پایا جاتا ہو تو اس کلم کو اگر نکرہ وہ کلم اگر نقر بن جائے تو غیر منصرف بن جائے گا دو وجہ سے غیر منصرف بنے گا کیوں ایک وجہ تو یہ کہ جن جن چیزوں کے اندر عالمیت شرط ہے مثلا چار چیزیں ان کے اندر عالمیت شرط ہے بلکہ چار ہی چیزیں ہیں ایک تا تا ہے تانیس ہے چاہے وہ تانی تا کے ساتھ ہو یا مانوی ہو اجماع ہے ترکیب ہے اور الفنون زائدہ تان ہے ٹھیک ہے تانیس اجماع ترکیب الفنون نون زائدہ تان یہ چار چیزیں ہیں کہ جن کے لیے علمیت شرط ہے تو چاہے علمیت شرط شرط والے ہوں تو یہ غیر منصرف سے منصرف کیوں بن جاتے ہیں اس لیے کہ جب ان سے عالمیت کو ختم کر دیا جائے گا یہ کوئی شرط باقی رہے گی نہیں کیونکہ المیت کے عجمہ کے لیے بھی اور مانس تانیس کے لیے بھی ترکیب کے لیے برف نون کے لیے بھی علمیت شرط ہے. یعنی علم نہیں ہوگا تو یہ اسباب منا صرف میں موثر ہو ہی نہیں سکتے ہیں لہذا جب اس کو نقرہ بنا دیا تو اس کی المیت ہی باقی نہیں رہی جب المیت ہی باقی نہیں رہے تو گویا کہ پورا پورا وصف ہی نہیں رہا لہذا اب اس کلمے کے اندر اسباب منصرف میں سے کوئی بھی سبب نہیں پایا جائے گا اس لیے تو اس نے منصرف ہی بننا ہے دوسری صورت میں کہ جب اس وہ اسباب کے جن کے ساتھ المیت جمع تو ہوتی ہے جمع تو ہو سکتی ہے لیکن شرط کی بنا پر نہیں جیسے کہ مثلا عدل ہے اس کے ساتھ کیا ہے المیت جمع ہو سکتی ہے لیکن عدل, عدل کے لیے علمیت شرط لازم نہیں ہے اس طرح وزن فعل ہے اس کے لیے المیت شرط نہیں ہے لیکن المیت اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں جب نکرہ بنا دیا جائے گا تو ایک سبب باقی رہ جائے گا صرف علم ختم ہو جائے گا المیت ختم ہو جائے گی جو کہ وہ بھی ایک سبب ہے صرف ایک سبب باقی رہ جائے گا یعنی عدل رہے گا یا وزن فیل رہ جائے گا ایک سبب کی وجہ سے بھی غیر منصرف نہیں بنتا کلمہ کلمہ غیر منصرف تب بنتا ہے کہ جب دو اسباب پائے جاتے ہوں یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہے جو دو کا قائم مقام ہو حالانکہ عدل اور وزن فیل ایسے اسباب ہے جو دو کا قائم مقام کبھی بھی نہیں ہوتے ہر ایک ایک ہی سبب ہے لہذا جب اس سے کو ختم دیا جائے گا تو ایک ہی سبب باقی رہ جائے گا تو ایک سبب کے اندر کیا ہوتا ہے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ان دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا یہ منصرف غیر منصرف نہیں رہے گا بلکہ منصرف بن جائے گا آ جائیے کتاب کی طرف جان ہیں و عالم جان لیجیے انشرت کہ ہر وہ چیز کہ جس میں عالمیت کو شرط قرار دے دیا ہے وہ ولمس و بتا اے ایک تو مانس مانوی ہے اور ایک من سے منس بتا یعنی تانیس کی دونوں جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں تانیس ایک تانیس مانوی اور ایک تائے تانیس دونوں وہ تانی ولعجما تو عجما و ترکیب اور ترکیب ولسم الالف زائدہ تان اور وہ اسم کے جس میں فنون زائدہ زائدتان ہو یہ چار صورتیں کے جن کے لیے عدمیت شرط ہے ایک تانیس ترکیب الف نون زائدتان یہ چار سورتیں ہوں اولم یشترد یہ علمیت جن میں شرط نہ ہوتی ہو فی ہے اس میں ذالکہ یہ وجتمع معا سبب واحد اور جمع ہو جائے یہ علمیت ذالکہ وجتمع معا سبب واحد کسی اور ایک سبب کے ساتھ جمع ہو جائے فقط وہوالعلم المعدول اوزن الفعل وہ دو چیزیں ہیں یا تو عدل ہے علم وہ علم کہ المعدل کا جس میں عدل پایا جا جاتا ہو وزن الفعل اور وزن فیل یہ دو چیزیں اب دونوں صورتوں میں یعنی پہلی کہ جن کے لیے علمیت شرط ہے اور دوسری یہ والی دو دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں علمیت شرط نہیں ہوتی اس صرف ہے کون کون سی عدل ہے اور وزن فیل ہے ان کے علاوہ ان کے لیے المیت کیا ہے بالکل جائز ہی نہیں ہے جیسے کہ وصف وغیرہ ہے کہ اس کے ساتھ المیت جمع ہی نہیں ہو سکتی اچھا اضا نک را ان دونوں صورتوں میں کہ جن کے لیے شرط ہے یا وہ دو صورتیں کہ جن کے دوت جمع ہو سکتی ہے لیکن شرط ان کے لیے نہیں ہے جیسے کہ عادل اور وزن فیل ان دونوں صورتوں میں اذا نکرا جب کلمہ کو نقرہ بنا دیا جائے اسم کو سرریفا تو وہ کیا ہو جائے گا سوریفا سر بھی سرریفا سر پڑھتے ہیں سوریفا بھی پڑھتے ہیں تو وہ منصرف بن جائے گا اما فلقسم الاول پہلی قسم ہے یعنی پہلی صورت میں کہ جن کے لئے علمیت شرط اور لازم ہے وہ کیوں منصرف بن جائے گا اس لئے کہ جو اب اسم باقی رہ گیا وہ بغیر کسی سبب کے باقی رہ گیا ہے مثلا ہم جو کہتے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ ہو جس کے اندر تانیس بھی پائی جائیتی اور علمیت بھی پائی جاتی ہو اب اگر اس کو نکرہ بنا دیا جائے ٹھیک ہے اس کو کیا کر دیا جائے نکرہ بنا دیا جائے تو اب کیا ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا بالکل ہی کیونکہ تانیس بھی اس سے ختم ہوگی خود بخود ہم نے ختم کر دی اور عالمیت, عالمیت کو ختم کیا تو کیا ہوگی تانیس خود بخود ختم ہوگی اس لیے کہ تانیس کی تو عالمیت شرط اس کے بغیر تو پائی نہیں جاتی تانیس تو لہٰذا تانیس بھی ختم ہو جائے گی عالمیت بھی ختم ہو جائے گی تو اب جو کلمہ باقی رہ گیا ہے وہ بلا سبب رہ جائے گا ٹھیک ہے اما الاول پہلی صورت میں کہ جن کے جن کے لیے الامی شرط اور لازم ہوتی ہے اس صورت میں تو یہ کلمہ نقرہ بنانے کی وجہ سے اس لیے منصرف بن جائے گا کہ وہ کلمہ بغیر کسی سبب کے رہ گیا اور بغیر کسی سبب کے پائے جانے کے کوئی بھی کلمہ غیر منصرف نہیں بنتا اما اور جو دوسری صورت ہے کہ جن کے ساتھ الامیت جمع ہو سکتی ہے لیکن ان کے لیے شرط شرط لازم نہیں ہے جیسے کہ عدل کی اور وزن پھیل کی فلے بقا سبابن تو کہتا کہتا اس میں کیوں یہ غیر منصرف منصرف بن جاتا ہے کہتے سبب بقا باقی رہنے کی وجہ سے کیوں کہ جب عالمیت کو ختم کر دیا تو ایک سبب ختم ہو گیا ٹھیک ہے نکرا بنا گیا تو عالمیت خود بہت ختم ہو گئی اس لیے کہ عالمیت تو تعین ہوتی ہے اور نکرا میں کیا ہوتی ہے, عمومیت ہوتی ہے. تو اب اس لیے فلی بقا لا واحد اب جب المیت کو ختم کر دیا تو صرف ایک ہی سبب باقی رہ گیا یا تو عدل باقی رہ گیا وزن پھیل ٹھیک ہے اس صورت میں کیا ہوگا کہتے وہ کلمہ منصرف بن جاتا ہے تقولو جا انی تلحت آخر وقام آخر آخر و تلحتن آخارو و کام عمرو و عمر ان و غریب احمد و احمد ان آخارو یہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کون سا کلمہ کو معرفہ سے یا آلم سے نکرا کیسے بناتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ کیا کر دیا جائے اس کے لیے ایک عالم کے لیے ایک بلا تعین اور عالم لایا جائے ٹھیک ہے نا بلا تعین ایک تو معین مراد ہو اور ایک غیر معین مثلا ایک ہی ایک ہی نام کے جو ہے کئی سارے افراد ہوں ان کے لیے جو بولا جائے مثلا اب کہا جاتا ہے کہ جا انتوں اب پہلے والا جو طلحہ ہے یہ معلوم ہے معین ہے اور یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک طاہ تانیس سے اور ایک کیا ہے عالم ہے دوسرا وہ طلحات یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو ہے معین نہیں ہے بلکہ کیا ہے غیر معین ہے اس طرح کا مر ومر آخر اور احمد و احمد و آخر کے اندر بھی اچھا اس کے بعد آپ کے ایک اور مزے کی بات بتاتے ہیں وہ کل رمالین او لام دخر اللہ فدخر کو بل احمد کہتے ہیں ہر غیر منصرف جب اس پر علیف لام آ جائے یا وہ کسی دوسرے طرف مضاف ہو تو اس پر قصر تنوین آ سکتے ہیں ہر وہ غیر منصرف کوئی بھی غیر منصرف جس پر اسباب منصرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہوں یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جاتا ہے جو دو کے قائم مقام ہو تو ایسا کلما جس کے اندر غیر منصرف کے دو اسباب پائے جاتے ہوں یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو دو کے قائم مقام ہو پھر بھی اگر وہ ایسا کلما کسی دوسرے قسم کی طرف مضاف ہوگا یا اس پر الفلام آ جائے گا تو کیا ہوگا اس پر قصر اور تنوین آ سکتے ہیں یعنی وہ غیر منصرف نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا جی پھر سے دیکھ لیجئے آج کا سبق آپ کو یہ ہے صرف آپ کو اتنا بتاتے ہیں کہ عالمیت جن اسباب کے اندر عالمیت شرط ہے یا وہ اسباب کے جن کے ساتھ عالمیت جمع ہو سکتی ہے ان دونوں صورتوں میں چاہے وہ اسباب کے جن کے ساتھ جن کے لیے عالمیت شرط لازم ہے یا وہ اسباب کے جن کے ساتھ عالمیت جمع ہو سکتی ہے ان دونوں صورتوں میں اگر عالم, عالم, عالم کی عالمیت کو ختم کر کے ناکرا بنا دیا جائے گا تو وہ غیر منصرف کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا پہلی صورت میں کہ جن کے لیے جن اسباب کی عالمیت شرط ہے ان میں یہ کلمہ نقرہ بنانے کی وجہ سے غیر منصرف اس لیے بنے گا کہ وہاں پر وہ کلمہ بغیر کسی سبب کے پایا جائے گا اس لیے جب عالمیت ختم ہو گئی تو دوسرا سبب بھی باقی نہیں رہا کیونکہ دوسرے سبب کے لیے تو عالمیت شرط تھی ٹھیک ہے نا اب عالمیت ہی ختم ہوگی تو گیا وہ سبب ہی کیا ہو گیا ختم ہو گیا اب یہ کلمہ بغیر کسی سبب لہٰذا یہ اپنی ترتیب کے مطابق منصرف ہی رہے گا دوسری صورت میں کہ جن کے لیے جن جس صورت میں کہ المیت کسی سبب کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے لیکن شرط لازم نہیں ہوتی وہ صورت میں کیوں غیر منصرف نہیں رہے گا اس لیے کہ جب عالمیت ختم ہوگی تو باقی جو رہا وہ ایک ہی سب رہا یا تو عدل رہ گیا یا وزن پھیل رہ گیا اس صورت میں ایک ہی سب کی وجہ سے تو کلمہ غیر منصرف نہیں بنتا بلکہ دو سوب پائے جائیں تو پھر کیا بنتا ہے غیر منصرف بنتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی صورتیں جن کے ساتھ سطح شرط لازم ہوتی ہے وہ چار ہیں ایک تانیس ہے ایک اجمہ ہے ایک ترکیب ہے اور ایک الف نون زائدتان تان ہے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے عالمیت شرط لازم ہوتی ہے جبکہ وہ چیزیں جن کے ساتھ علمیت جمع ہو سکتی ہے وہ کیا ہیں صرف اور صرف دو ہیں ایک عدل ہے اور ایک کیا ہے وزن فیل اس کے علاوہ بس وغیرہ ہے اس کے ساتھ المیت جمع نہیں ہو سکتی وجہ بتا دی تعین پر اور جہالت پر درالت کرتی ہے وصف کے اندر جہالت ہوتی ہے اور عالم کے اندر کیا ہوتی ہے تعین ہوتی ہے جی اس کے بعد آپ کے ایک اور قاعدہ بتایا کہ ہر بغیر منصرف جو کسی دوسرے قسم کی طرف مضاف ہو یا اس پر علیف لام آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے منصرف بن جاتا ہے اس کی مثال کہتے وہ کلو مالا ین صرف ہو ہر وہ کلمہ کہ جو منصرف نہیں ہوتا یعنی کیا ہوتے ہے غیر منصرف ہو مالا یونصریف ہو جو منصرف نہ ہوتا ہو یعنی غیر منصرف ہوتا ہو ادا اضیفہ جب وہ اس کی اضافت کر دی جائے او دخلا اللہ ہو یا اس پر لام داخل ہو جائے فتخلا القسرت تو اس پر کسرہ داخل ہوگا نخ و مرر تو بھی احمدی قوم اب یہاں پر دیکھو احمد کے غیر منصرف ہے اس عالم بھی ہے اور کیا ہے وزن فیل بھی ہے ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں احمد وزن فیل کیوں ہے جی رول نمبر تین احمد وزن فیل کیسے ہے چلے گئے خیر تو اس میں کیا ہے ایک یعنی عروف مظاہرے کی جو علامات ہیں یا عروف مزارے میں سے کیا ہے ایک ہے ٹھیک ہے نا حمزہ تو بے اس لیے اب اس پر کسرا آئے گا کیوں کہ اس پر کسرا کیوں آئے گا اس لیے کہ اب اس کی اضافت ہوگی زمیر کی طرف احمد یہاں پر بھی احمد پر کسرا ہے اس لیے کہ یہاں پر کیا آ ہے علی فلام آ ہے ہے بارت کو دیکھ لیں وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شرط مس بتا اے ولمانوی او ٹھیک ہے سلمان وی او یا الم ستہ اے جو صفت بن رہی ہے تو وہ يعني زرف بن هوكر بن ريور والمعنوي وزير والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الأليف والنون الزائدتان أو لم يشترط فيه ذلك واجتمع مع سبب واحد فقط وهو العلم المعدول ووزن الفعل إذا نكرا صرف أما في القسم الأول فلبقاء الاسم بلا سبب وأما في الثاني فلبقائه على سبب واحد تقول جاءني طلحة وطلحة آخر وقام عمر وعمر آخر وضرب أحمد وأحمد آخر وكل ما لا ينصرف إذا أزيف أو دخله اللام فدخله الكسرة نحو, مرر نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد تيك <تصفيق> <تصفيق> الله تبارك وتعالى تمام كعلم عمل جان مال عمر مباركة تفرمي مجھ سے میں تو آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں الحمد اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ